بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ متب حضرت سکن میں موجود تمام خارہ ارامی کو شمہ سے رض کرتے ہیں فق الصلے درست باب و سلاد نمبر تین صفحہ صفا نمبر ستائیس سترہ اول سے آباد کی حضور میں یہ درس شروع چاہتا ہے اور یہ درس بھی نماز کے اوقات سے متعلق ہے تو وہ سابقہ دس نمبر دو لوگوں کو نماز ظہر اور نماز صبح ظہر اور عصر کا وقت بیان ہوا ابھی نماز مغرب اور عشاء کا وقت بیان ہو رہا فرماتے ہیں وہ اول وقت معربی معرب کی نماز کا اول وقت کہاں سے شروع ہو جاتے فرماتے ہیں غروب و سے سورج کا غروب ہونا ہاں جی شہروں میں سورج کے جو ہے جو جسم ہے قرص ہے جو گول جو روشن جسم میں اس کا زمین کے اندر چلا جاتے ہیں وہ مکمل طور پر ناپید ہو جاتا ہے تو یہ مراد ہے ہمہ غروب شم مراد ہمارے, سے ہمارے دیہاتوں میں جو ہے جیسے پہاڑی علاقوں میں گاؤں وغیرہ میں ان میں ہنج وہی پہاڑ پر جو ہے مشرق سائٹ پہ پہاڑ پر جو اونچے پہاڑ ہیں اس پر وہ روشنی کے جو ہے آثار نظر آتے رہتے ہیں نور عراقیں بالکل چھوٹی کے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ برادسے بولتے ہیں ہاں جی حقیقت کے دولت برادس زمین چھت بس وہاں سے مغرب شروع ہو جاتی ہے ہاں جی گاؤں میں برادسے کا معیار ہے چونکہ پہاڑی علاقہ ہے شہروں میں خود سورج کا غروف ہونا ہے تو فرمایا کہ اول وقت المارب مغرب کا اول باغرو و شم سورج کا عروف ہونا ہے بس جوں ہی سورج مکمل طور پر ہو گیا گاؤں میں رقص چھت جو مشرق ساحب کے پہاڑوں پر جو روشنی وہ بالکل ختم ہو گیا ناپیت ہو گیا تو وہیں سے جو ہے مغرب کا وقت شروع ہوگا اول وقت وہ آخر واقعہ مغرب کا آخر وقت کہاں تک ہے فرمایا قبیل غروب شفق الحمر عرب کا جو ہے جو ہے اگر آپ انتخیار رکھو غرب کی سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں جی جو میدانی علاقہ ہیں شہروں میں جیسے کراچی والا لاہور والے بڑے بڑے شہروں میں جہاں سورج غروب ہونے کی جانب کوئی پہاڑ نظر نہیں آ رہا زمین ہی نظر آئیں یا سمندر نظر آئیں ایسے موقعوں پر یہ جی سورج غروب ہونے کی جانب مشرق جانب سرخی پھیل جاتی ہے آسمان پہ تو اس کو شفق احمل بولتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو شبہ احمد سورت غروب ہونے سے لے کر قریباً آدھا گھنٹہ چالیس منٹ تک وہ روشنی وہ سرخی باقی رہتا ہے اس کے بعد وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے اور پھر مکمل تارکی چھا جاتی ہے تو اس سرخی کو جو مشرق مغرب جانب پہ سورت غروب ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کو شبھا کے احمر بولتے ہیں تو فرمایا آخر وقت مغرب کو قبیل تھوڑی دیر پہلے میں قبل پہلے قبیل تھوڑی دیر پہلے قبیلہ غروب ہی شفا احمد شفق احمد کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہیں کون علاقوں میں فی الفاق متبین ان علاقوں میں جو میدانی ہیں یہاں متبین کھلے میدانوں والے علاقے میں اور بڑی وسیع اور مشرق مغرب جانب کوئی پہاڑ نہیں ہے صرف زمین نظر آ رہا ہے سمندر نظر آ رہا ہے تو ایسے علاقوں کو آفا کے نہ کہتے ہیں قدر سورج سے مغرب کے کیمپیاں سرخ ہو جاتی ہے ہاں جی گروپ ہونے کے بعد وہ فضاء آسمان جو سرخ ہو جاتی ہے اس سرخی کو شفا احمر بولتے ہیں تو اس سرخی کے ختم ہونے تک ختم ہو کے وہ سرخی مکمل ترکی چھا جانے تک جو ہے غرب کے آخری ٹیم باقی تو یہ بھی مغرب کا افضل آخری ٹیم ہے ٹھیک ہے اور ایک شفا کا گاؤں میں جہاں پہاڑی علاقہ ہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان میں جو سورہ سے جو ہے سے ہونے کے بعد جو ہے جب راست پنینا مغرب سائڈ پہ وہاں پر ایک شفا کے ظاہر ہو جاتے ہیں. ادھر آسمان سفید ہو جاتے ہیں ہاں اسی سائٹ پہ جو سورج غروب ہونے کے سائڈ پہ سفیدی چھا جاتی ہے اس سفیدی کا ختم ہونے تک جو ہے وہ سفیدی ختم ہو کے مکمل تارکی چھا جائیں ستارے نظر آنے جائیں واضح طور پر تو وہاں سے معرف کا افضل وقت ختم جاتی ہے تو یہ اس کو شفا کے آبیاز بولتے ہیں چونکہ وہاں پر پہاڑی علاقوں میں معرف جانے پہ سورج غروب ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اس سائٹ پہ اور میدانی علاقوں میں سرخی چھا جاتی ہے جنہیں سرخی کو جو ہے شفا کے ہیں چونکہ احمر عربی زبان میں سرخ بلتے ہیں اور پاری علاقوں میں جو ایک سفیدی چھا جاتی ہے اس کو سفاق احفاق ابیاس بولتے ہیں چونکہ اویاس کے معنی سفیدی کے معنی تو جو وبیاض یعنی شفاق ابیاس کا غروب ہونا فی الحفاقل ان علاقوں میں جو کہ ان اس افق پر جو کہ جو ڈھکا ہوا ہے ہاں جی بال جبال شام خط جبال پہاڑ شام خاص اونچے, اونچے, اونچے, اونچے اور وہ وہ علاقے جو اونچی اونچے پہاڑوں سے لگے ہوئے ہیں ادھر مشرق جانب سورج غروف ہونے کے وقت غرب جانب ایک سفیدی شاہ جاتی ہے اور اس سفیدی کے ختم ہونے تک جو ہے سفید کے ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک مغرب کا افضل وقت باقی رہتا ہے تو یہ مغرب کے آخری وقت کے لئے اول سورج کا غروف ہونا اور آخری وقت پہاڑی میں علاقوں میں شبح کے سفید اس شبہ کا غروب ہونے تک اور پہاڑی میدانی علاقوں میں اس سرخ شبہ کا غروب ہونے تک سرخی کا زائل ہونے تک اور تارکی چھا جانے تک جو ہے معارف کا افضل وقت موجود ہے تو مغرب کا ہمیں اس ٹائم میں قریباً پونے گھنٹہ چالیس منٹ کا ٹیم ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد اس وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہیں بائیں بہت سے سواف حاضر ہیں جب آپ کے لیے کوئی ضروری کام مشکل مسائل کچھ بھی ان نہ ہو تو یہ وقت ہے مغرب کا عشاء کا گاس ہے وہ اول واطل عیشہ ایشا اور عیشاء کا اول وقت غروب و اسی شفہ کا غروب ہونا ہاں میدانی علاقوں میں شبح احمر کا سرخ شفہ کا غروب ہونا اور پہاڑی علاقوں میں سفید شفاق کا غروب ہونا ہاں جی جو کہ غروب ہو گیا وہیں سے عیشا کا اول وقت اور افضل وقت شروع ہو جاتی ہیں لا فاصلت بنا اور پھر مغرب اور عیشہ میں کوئی فاصلہ ہے یعنی جو ہی کا آخری ٹیم ہو گیا عیشاء کا اول وقت شروع ہو جائے گا اور عشاء کا آخر وقت کہاں تک ہے وہ آخر واقع العشاء کا آخر وقت کویلۃۃ الوصب ہے صبح طلوع ہونے سے طلوع صبح صبح طلوع ہونے سے قبیل تھوڑی دیر پہلے تک ہے یعنی ابھی صلح تو ایک دو منٹ پہلے تک اگر آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا تو آپ کے صبح کی نماز ادا ہو گیا تو صبح طلوع صبح, صبح صبح صادق شادی صبح طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک عیشہ کا آخر وقت باقی رہتے تو فرماتے ہیں لہذا فائن واقع تاخیر ان اگر عیشہ کی نماز پڑھنے میں اگر کوئی تاخیر واقع ہو جائے پنی میں آپ کو کوئی دیری ہو جائے دیر ہو جائے ہاں جی اللہ قریب صبح صبح قریب ہونے تک ضرورت ان کسی مجبوری کی وجہ سے تو کا نانت ادا ان تو یہ نماز ادا ہے لا قزان نہ کہ قضا ہاں جی سچوں کی بعض اعظم اسلام کے حرقوں نے بارہ بجے کے بعد سے قضا کہا ہے بعض بارہ بجے کے بعد سے نہ قضا کے نیت سے پڑھو نہ ادا کے نیت سے پڑھو میں بس پڑھو جو ہے بس میرے ذمے جو نماز سے میں ادا کروں بول کے تو اس طرح وہ لوگ کو شبہات کا شکار ہو گیا شاہ سے فرماتے جو ہے نیو صبح شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک نماز ادا ہے قضا نہیں ہے شاہ کی نماز اور آپ اس میں پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل ادا ہے ہاں جی ضرورت کے مقام پر امت ضرورت کے مقام پر وہاں تک آپ تاخیر کریں تو بھی نماز آتا ہے لیکن تاخیر کرنے عشاء کو بلا ضرورت ہے کسی مجبوری کے بیماری کے کاموں کے تو کہاں تک دیر کرنا بہتر صورت ہے پھکان علاج نصف لے لی. آدھی رات تک آپ پڑھنے کی کوشش کریں اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں پھر اس سے اور کم کریں بن علاج بلکہ ایک تہائی تک یعنی رات کو تین حصہ کریں مطلب اگر رات بارہ گھنٹہ ہے تو رات تین حصہ کریں چار چار گھنٹے کا تین سٹ ہو گیا تو پہلے چار گھنٹے کے اندر پڑھ لیں مطلب رات بارہ گھنٹہ ہے تو پہلے جو ہے پہلے حصے میں رات کو تین حصہ کر کے پہلے ایسے میں پڑھ لیں جیسے مثلاً ابھی بارہ گھنٹہ ہے تو پہلے چار گھنٹے کے اندر پڑھ لیں مثلاً ماری اگر چھ بجے ہو رہا ہے تو دس بجے تک پڑھ لیں مثلا یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے عشا کا بلا ضرورت بزن کی مجبوری کے رات کو زیادہ دیر تک دیر سے پڑھنا کوئی افسلیت نہیں ہے فرمایا ضرورت کے بغیر آدھی رات بلکہ اس سے بھی کم ایک تہائی رات کے اندر ہی آپ پڑھ لیں یعنی پہلے سے میں پڑھ لیں رات کے تو یہ ہو گیا جینگر کے میں کی نماز ہاں عیشہ کے وقت بھی ہو گیا تو ابھی تک جتنے وقت آپ کو نمازوں کے بارے میں بتایا ہے صبح کی نماز کا جو راصر کی نماز کا اور معروف عیشا کا یہ ان نمازوں کے افضل وقت ہے کہ ان اوقات میں آپ عام حالتوں میں ان اوقات میں نماز پڑھتے رہیں تو آپ کو زیادہ شوب ملے گا زیادہ اجر ملے گا اس کو افصل وقت بولتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک مشترک وقت بھی ہے اور ایک مختص وقت بھی ہے ہاں جی کے ذور عاصر کا ایک مشترک وقت بھی ہے مارے عیشاء کا ایک مشترک وقت بھی ہے اور ایک مختص وقت بھی ہے وہ بھی فرما رہے ہیں مشترک وقت ہوا جس میں آپ دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت کے اندر مختص وقت ہوا ہے اس میں صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جس کے لیے یہ ٹائم مختص ہو گیا تو سے فرماتے ہیں عام حالتوں میں آپ ان اوقات میں پڑھ لیں جو آپ کو ابھی بیان ہو گیا دو سو میں ٹھیک ہے جی اوقات کو لیں جس میں آپ دونوں نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں اور کن اوقات میں ہم دونوں وقتوں کو دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں فرماتے ہیں وہ سفر سفر میں ومتری بارش ہونے کی صورت میں ولمرازی بیماری کی صورت میں اور عمرین آخر یا کوئی اور کام یہ شالی کو یشاکل اور جو ان جیسی ہیں جیسے مثلا طالب علم ہونے کے لحاظ سے ان کے لیے امتحان ہے ٹیسٹ ہے یونیورسٹی جانا ہے کالج جانا ہے ٹیوشن جانا ہے یہ سارے بھی مشکل کام میں شامل ہیں ایسے کام جو ان جیسا ہے زاحمت میں اس میں تکلیف میں تو اس وقت اب ظہر کا زہر کا مختص وقت اور زور کا مشرہ وقت بتا رہے ہیں تو بتائیں تو ہر اجاز لتِ شم جب سورج زوال ہو جائے ان وسطمہ آسمان کے بیچ میں سے تو فرما دیں تو وہ وقت یعنی زہر کا اول وقت تو سورج جو ہی زوال ہو گیا آسمان کے بیچ سے ڈل گیا معرب کی طرف ڈل گیا تو توانے تو یختہ سلواتوں تو وہ شروع کا وقت زہر کا جو ہے وہ خاص زہر کے ساتھ زوا زوال ہونے کے بعد یہ زہر کا خاص بے مقدار آر بالکات ہے وہیں زہر کا چار رگت پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کے ساتھ خاص ہے زہر کے شروع میں اول وقات میں اس میں آپ آثر نہیں پڑھ سکتے پھر یہ چار وقت پر زہر کا مختص وقت ہے اس کے بعد فیص شہر کو ہے یہ ٹیم بین نظہر ولاس سے پھر آپ زور عاصر مشترک ہیں دونوں پڑھ سکتے ہیں اور وہ زور مقدمت زور ہمیشہ پہلے پڑھیں گے عصر کو بعد میں پڑھیں گے ہاں جی اعلان یا وقت یہاں تک کہ باقی رہے وقت بے مقدار اور چار رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہیں قبیل قبل الغروب غروب سے پہلے معروف ہونے سے پہلے چار رکعت کا جو آخری ٹیم ہے وہ عصر کے ساتھ خاص اس میں آپ صرف عصر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے کا ابھی تک نہیں پڑھا تو یہ آخری چار رقط عصر کے ساتھ خاص ہے تو اس میں عاصر آپ پڑھیں گے اب ظہر آپ کا قضا ہو گیا ظہر آپ کا قضا ظہر اب آپ یہ عصر کے بعد پڑھیں یا معرف کے بعد پڑھیں گے عشاء کی بات پڑھیں بہار بعد میں پڑھیں گے اب آپ کا ظہر قضا ہو گیا چونکہ یہ آخری چار رکد عصر کے ساتھ خاص ہے اس میں صرف عاصر پڑھ سکتے ہیں جس طرح شروع کا جو چار چار رکت کا ٹیم ہے زوال ہوئے زوال کے بعد وہ چار رگت زور کے ساتھ خاص سکیں پس جو زور اور عصر کا مختص وقت کیا ہے زور جو, جو ہی سورج ڈل گیا آسمان سے شروع کا چار رگت پڑھنے کے وقت زور کا مختص وقت اس میں آپ عاصر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور عصر کے معریب سے قریب جو چار رکت کا ٹائم ہے وہ عصر کا مختص وقت اس میں آپ زور نہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی زور کی چار رکت کے بعد سے لے کر معرف کے قریب چار رقط تک جو ہے اس میں دونوں نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں زور عاصر دونوں پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا جب کوئی مجبور وقت ہو جو جو ضروری کام ہو نہ سفر ہو بیماری ہو کوئی بھی مشکلات ہو تو اس میں آپ اس بیچ کے پوری وقت میں آپ زور بھی پڑھ سکتے ہیں عاصر پڑھ سکتے ہیں لیکن جب بھی پڑھیں گے زور پہلے پڑھیں گے عصر پہلے پڑھیں گے یہاں تک معرف ہونے کے لیے چار رقط کا ٹیم باقی ہے یعنی اگر آر رکت کا ٹیم باقی ہے تو بھی آپ زور کو پہلے پڑھیں گے عاصر کو بعد میں پڑھیں گے دونوں آدھا ہے قضا نہیں اب صرف چائے رگت کا ٹیم بن گیا اس میں پھر آپ صرف ہیں عاصر کو پڑھیں گے زور کو آپ قزا گے فہد الواتی جو آخری چائے رکت کا ٹیم ہے یخت صبح الحاسن وہ عاصر کے ساتھ خاص ہے اس میں آپ صرف عاصر پسنگ اب آپ کا زور قزا ہوگی اگر آپ نے ابھی تک نہ پڑا اور بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد جو ہیں مغرب کو مقدار صلاح زرکات شروع غروب ہونے کے بعد آپ شروع ہو جاتے ہیں تو تین لگت پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ یافتہ سب المارف یہ مغرب کے ساتھ خاص ہے اس میں آپ عیشہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر غرب کے تین رغت کا ٹیم گزارنے کے بعد فیص شرح کو پھر وقت مشرق ہو جاتے ہیں بین المعرب ولیشا مغرب عیشہ میں اس تین رغت کے بعد اب آپ عرب اور عیشہ دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن معرف کو پہلے پڑھیں گے عیشہ کو بعد میں پڑھیں گے ق مقدمات المقدمۃ المغرب پہلے پڑھیں گے اور عیشہ آباد میں پڑھیں گے جو یہی سلسلہ چلتا رہے گا حتٰ اب کل وقت و یہاں تک کہ وقت باقی رہیں مقدار رکعتیں چار رکت پڑھنے کا قبیل صبح صبح صادق ہونے سے پہلے صبح صادق ہونے سے پہلے چار رکعت کا ٹیم اگر باقی ہے ابھی ہم نے مغرب ایشا دونوں نہیں پڑھے تو پھر آپ کا مغرب قضا ہو جائے گا اور وہ آپ عائشہ کے بعد پڑھیں عیشا و آخری و کے ساتھ خاص ہے جو صبح ہونے سے چار رکت پہلے پڑھیں گے فاو یافتہ سب الشا وہ آخری چار رکت کا جو ٹیم ہے وہ عیشاء کے ساتھ خاص ہے اب آپ کا معرف قضا ہو گیا تو یہ مشرق وقت ہے پہلا جو غروب آفتاب کے فورن بعد جو چار رکھت ہے ہاں وہ معرب کے ساتھ خاص ہے اور صبح ہونے سے چار رکت صبح ہونے کے قریب چار رکت کا جو ٹائم باقی ہے اس کے پڑھنے کے فوراً صبح ہونے کا خوف ہے تم ہاتین چارقت زیادہ باقی نہیں ہے تو وہ آخری وقت ایشا کی سرخاس ہے باقی بیچ کا جو پورا وقت مغرب کی نماز کے ٹائم ہونے کے بعد سے تین وقت پڑھنے کے بعد سے لے کر فرصت گزارنے کے بعد سے صبح کے قریب تک آپ کی معرف عشاء دونوں اس میں پڑھ سکتے ہیں اس کو مشترکہ وقت پڑھ سکتے کہتے ہیں اس میں جو ہے ضروری کام ہو تو آپ عرب کو عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کو معرف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کو زور کو عاصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کو ذقبعات جب بھی آپ کو کوئی مشکلات ایسے پریشانیاں ہوں وقت کمی سفر وغیرہ مسافر ٹیوشن ٹیولی ٹو امتحان یہ ساری مسائل ہو. اللہ ہم سب کو ان دین کے مسائل کو سمجھ کر پانے کی توقعات